شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر اس کی مخلوق اور اوسا زمیمہ کے بعد اوثا حسنہ کی تلقین یہ ہے نا فسل رب کا بن ہار خلاصہ فضائل خاتم الانبیاء فرائے تسلی بسم اللہ الرحمن الرحیم اناقل میرے عزیز صورت کوثر مکیہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہے جی تسلی ہے تندے لکھ لو جی اندا تعینہ کل کوثر رب تو میں نے بیان کر دیا ہے نا اندر اس کی ضرورت نہیں اب صرف مضامین ہیں فضائل خاتم الانبیاء لکھو فضائل خاتم الانبیاء بے شک عطا کیا ہم نے آپ کو حاؤض کوثر ایک معنی تو یہ ہاؤز کوثر لیکن شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی کرو خیر کثیر کوثر بربزن وزن اس کا معنی ویسے عربی میں خیر کثیر ہوتا ہے فعل کا وزن کیا تھا گیا اب خیر کثیر کے اندر کوثر آ جائے گا نہیں اوز کوثر بھی آ جائے گا دنیا آخرت کی سب خیر کثیر آ جائیں گی یہ فضائل خاتم الانبیاء ہیں جب فضائل ہیں تو فرائض خاتم الانبیاء فرائض خاتم پر نماز پڑھ اپنے رب کے لیے یہ عبادات بدنیا گئے سارے ون ہر اور قربانی کا یہ عبادات کیا آ جی مالیا گئے یہ دو فرائض ہیں غیر مکلل معنیٰ کرتے ون ہر کا سینے کے اوپر ہاتھ رکھ یہ کوئی برمانہ نہیں کرتا یہ نماز کے بعد قربانی ہے سمجھے جی ان شادیہ کا ابتار تسلی خاتم الانبیاء فضائل فرائض تسلی بے شک دشمن تیرا وہی مکتو نسل ہے اب ترمنا اس کی نسل ختم ہو جائے گی دوسرا معنی دم بریدا کیا جس کی دم کاٹی جائے کیا جانور کی دم کاٹی جائے اس کو بھی دم بریدا کہتے ہیں آدمی کی نسل ختم ہو جائے اس کو بھی کیا کہتے ہیں دم بریدا بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تھا حضرت قاسم وہ ہو گیا پوت مکے پاک کے اندر تو ابو جاہل کی پارٹی ولید وغیرہ انہوں نے تانہ زنی شروع کر دی حضرت کے اوپر کیا تانہ زنی کر دی کہ بو تیرا محمد محمد کا بن گیا مکتون نثر بن گیا بوترا محمد تو اللہ تعالی نے یہ صورت نازل ہو گئی کہ حضرت بو تیرا نہیں یہ اب تر بھائی حضور کی روحانی اولاد چلی نہیں جا رہی